بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد اکمل اور جالی پیر تصنیف حضور سلطان احمد علی صاحب جرنل سیکٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم الارفین محترم کارین پیر کی صحیح اصطلاح اور تشریح بھی یہی ہے جو حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کر دی ہے آپ اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں نہیں فقیری جھلیاں مارن مارن ستے لوگ جگاون ہوں نہیں فقیری واندھی ندی سکیاں پار لگاون ہوں نئی فقیر دریا, دریا, دریا دے مسلح نام فقیر تینا دا, دا, دا یا حضرت ٹکاون باہو باہو دل دل دل دل دل ہو حضور حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں وہ درس ایمانی اور سبق سلطانی نصیب ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے بلکہ آپ اپنی تصنیف میں ارشاد فرماتے ہیں فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت کی ضرورت ہے نہ کہ ہوائے نفس و کرامات کی ضرورت ہے کیونکہ استقامت مرتبہ خاص ہے اور کرامت مرتبہ حیض و نفاس ہے سن اے یار طالبِ اللہ کا کیا کام ہے و نفاذ سے اب ہم پر یہ حقیقت بنور آفتاب واضح ہو گئی کہ تمام شعب دے بازیوں سے ہٹ کر اور شعب دے بعض مرشد کی بجائے ایسا مرشد تلاش کرنا چاہیے کہ جو اپنی نظر کے ساتھ اپنے مرید کو استقامت عطا فرمائے شیطانی عملیات کے حامل پیر آئے روز اخبارات کے اندر دیواروں پر لکھی گئی عبارات سے اور مختلف پمفلٹ اور چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے ان جالی پیروں کی مشہوری ہو رہی ہوتی ہے اشتہار بازی ہو رہی ہوتی ہے صرف ایک رات کے عمل سے ہر مسئلے کا حل جو چاہو سو پوچھو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ستاروں کی چال کے ماہر علم نجوم کے بے تاج بادشاہ بنگال کا کالا جادو افریقہ کا کالا جادو شوہر کو راہ راست پر لانا چار دن کی چاندی پھر اندھیری رات پانچ لاکھ نقد انعام اس عامل کو جو میرے عمل کی کاٹ کرے کالے اور سفلی عمل کی کاٹ کے ماہر جناب عامل نجومی فلاں فلاں یورپ میں شہرت کے بعد اب آپ کے شہر میں ایسے ناقص اور جاہل مرشد جو کہ صرف عملیات کر کے اپنے مریدین سے پیسے بٹور رہے ہیں اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور دروازے کے باہر ریٹ لسٹ آویزاں کر کے اپنی کمائی کے لیے اپنا بھی اور عوام الناس کا بھی ایمان پاؤں تلے روند رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور علیہ اللہۃ وسلام نے اپنی زبان گہور فشاں سے ارشاد فرمایا الشیطانوں السان اشد من الشیطان الجن انسان شیطان جن شیطان سے زیادہ سخت ہے مسلمانوں فقط آج ہم یہ سوچیں کہ ہماری اپنی ملت یعنی ملت اسلامیہ کیوں کھلی گمراہی میں جا رہی ہے اور لوگ کیوں جوق سامنے نظر آنے والی گمراہی کی آگ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ایک نظر ہم ملکی و بین اقوامی فرقہ پرستی کی طرف اٹھائیں تو باقی مذاہب کو ہم اگر اس میں ملوث کرنے کی بجائے مستثنی کر دیں صرف اسلام کے اوپر نظر پھیریں تو بے شک لوگ بے شمار باتیں اور بے شمار فرقوں کی صورت میں امت میں انگریز کا باقاعدہ منصوبہ بندی سے چلایا گیا مشن بڑا کھل کر سامنے آتا ہے جو کہ اس نے نجد سے ایک فتنے کو اپنے ایجنٹ ہمفرے کے ذریعے ہم مسلمانوں کے اندر تحلیل کیا وہ چند نظریات تھے جو اس نے قرآن و حدیث سے سراسر کھلے اختلافات اور اعتراضات بنا کر قوم کو ایک ڈرامہ دکھانے کے لیے بنا دیے اور کچھ لوگ ایسے بھی پیدا کیے جو بجائے اس کے, کے فرقہ پرستی پر کنٹرول کرتے اور الٹی سیدھی من گھڑت کہانیوں کو علم و عقل و فہم کے ذریعے ختم کرتے الٹا ہی ملک کو ایک فساد عظیم میں مبتلا کر کے اپنے مقاصد نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور خانقاہوں پر طرح طرح کے جملے کسے جانے لگے اور اسلامی ثقافت جو کہ قرآن و حدیث نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے اس کو مسلسل مجرور سے مجروع ترک کیا جانے لگا ہے میں یہ کہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بے شک وہ کھلی گمراہی میں تو ہیں ہی لیکن اس جرم بے پایا میں وہ لوگ سب سے زیادہ جواب دہ اور ملوث ہیں جن لوگوں نے خانقاہوں کو اور آستانوں کو شدید نقصان اپنے ملنگوں یعنی منشیات کے عادی لوگوں اور بھنگ بکثرت استعمال کرنے والوں کو چارج دے کر پہنچایا اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری قوم کو اس میں ملوث سمجھوں گا جنہوں نے ایسے ڈبے پیروں کو آگے لا کر یہ تباہی پھیلانے کا موقع دیا اگر آج ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنی فلاح کی طرف جانا ہے اپنی منزل یعنی اپنے مقصد حیات کو پانا ہے جو کہ اللہ تعالی نے واضح فرمایا فلق تلخل کا میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے پلک بعد میں جھپکیں گے لیکن اس گہرے مقصود تک پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من طالابانی فقد واجہ جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے من واجدانی فقد آرافانی جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے لیکن میرے محترم مسلمانوں اپنے آقا کے غلاموں یہ بات کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت گلیہ وسیلہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس وسیلے سے مراد اولیاء کرام نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ وہ وسیلہ مرشد کامل کی ذات بابرکت ہے لیکن اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ مرشد کیسے تلاش کریں جب کہ اینٹ اٹھائیں تو نیا پیر نیا مرشد نکل آتا ہے مرشد کی کیا نشانی ہے اور مرشد کیا ہوتا ہے مرید کو کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ یہ مرشد کامل یا اکمل یا مکمل ہستی ہے تو میرے دوستو آؤ آج ہم اس بات کو مالک کی توفیق سے معلوم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ولاکن یس اونی فکل بی عبد المومن میں اگر سماتا ہوں تو مومن کامل کے دل میں سماتا ہوں اس حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں مل سکتی ہے تو فقط اور فقط مرشد کامل کی بارگاہ سے ہی مل سکتی ہے کیونکہ مرشد کے اندر اللہ تعالی کا نور اس طرح بھر جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک بال جسم کے ہر ایک حصے پر اللہ تعالی کا نور چمک رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں سماتا ہوں تو پورے وجود کو جو خون مہیا کر رہا ہے وہ یہی دل ہے جب دل میں اللہ کا نور آ جائے تو دل وہی خون پورے وجود کے اندر چلاتا ہے تو وہ نور اس طرح پورے وجود میں پھیل جاتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فل جاساد مضغتن صالحت صلاح الجسدا کلحہ فسدت فاسد ال جاسادہ کلح الح القلب کہ تمہارے وجود میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا وجود ٹھیک ہے اگر اس میں خرابی ہے تو پورے وجود میں خرابی ہوگی تو جان لو وہ دل ہے بلکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نور سما وات ورض مسل نور ہی کا مشقوات مصباح اللہ تعالی نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اس کے نور کی مثال ایک برتن کی ہے جس میں ایک چراغ ہے علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر مشکوات یعنی برتن اور مصباح یعنی چراغ کی تفسیر کرتے ہوئے عبارت کچھ اس طرح درج کی ہے مشکوات برتن سے مراد مومن کامل کا دل اور مصباح چراغ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو تجلی یا انوار یا عکس عن اس کی ذات نور اللہ نور موجود ہوتی ہے تو اب ان عبارات سے ہمیں اتنا یقین ضرور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر تلاش مرشد یا بغیر وسیلہ اے اولیاء اے کاملین کے نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تجھے اپنے کسی پیارے کے وسیلے سے ہی مل سکتا ہوں جیسا کہ شہباز عارفاں حضور حضرت سقی سلطان سید محمد بہادر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ورزو و اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں دل گولی جے توں رب لوڑی اللہ دل اندر ڈیرا لواندہ ہی ہزار کعبے کلوں حک دل بہتر صوفی فتویٰ علیہ فرما ہی لا یس انہیں ارضی ولا سمائی او ہو جانا جا نہ سلطان محمد بہادر علی شاہ مراد ہے دل مرشد ظاہر عارف اللہ کو ہاندائی اور جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزار کعبہ یک دل بہتر است کیونکہ دل کے اندر اللہ تعالی کی ذات موجود ہے جسے دیکھنا حج اکبر ہے اور جب دل کے اندر اللہ تعالی کی ذات آ جاتی ہے دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی قیام گاہ بن جاتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈیرا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے یعنی اس بندے کی صورت سے اپنی ذات کا ظہور فرما کر اپنے طالبوں کو عن بلا حجاب جلوہ دکھاتا ہے جس کا اظہار حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زبان میں مدینے کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر یوں کہا رائی تو ربی فی کے کل مدینہ یعنی میں نے مدینے کی گلیوں میں رب العزت کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا انرۃ الرحمان من رانی فقد رال حق میں اللہ تعالی کی ذات کا شیشہ ہوں اور جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ نبی یا ولی نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے بلکہ وہ تو اللہ کا شیشہ بن جاتا ہے اور اس شیشے میں اللہ کے عکس کو دیکھنا ہے تو ادھر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہوں نے اللہ تعالی کو جس صورت میں دیکھا تو اظہار بھی وہی کیا کہ میں نے اللہ کو اس صورت میں دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اللہ کو چلتے ہوئے دیکھا تو رب کسے کہتے ہیں رب کے معنی ہے پالنے والا ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں حضور سلطان العارفین سلطان الفقر پنجم حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے چاہا کہ میں پہچان آ جاؤں تو سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اٹھارہ ہزار عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا اور پھر اپنے نور کا اس میں اللہ ذات کی صورت میں اظہار فرمایا اور ان روحوں کو چار ہزار سال اپنے نور کا اسم اللہ ذات کی صورت میں دیدار کروایا تو پھر ان تمام کو مقام الست پر اکٹھا فرمایا اور پھر ان سے یوں فرمایا کہ الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں نے عرض کی کولو بلا شاہدنا ہاں یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے ادھر سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کی روح موجود تھی لیکن کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا خوراک کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں تمہارا پالنے والا ہوں تو روحوں نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہمارا پالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنی صفت ربوبیت کا اظہار کیوں فرمایا اس لیے کہ اس وقت تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں پل رہی تھیں یعنی اس میں اللہ ذات کی صورت کو دیکھ کر پل رہی تھیں تو جب حضرت حبو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو وہی اس میں اللہ ذات کا جلوہ یعنی اللہ کی ذات کا جلوہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک اثر پر نظر آیا تو بغیر کسی تکلف کے اظہار کر دیا کہ یہی ہمارا رب ہے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اللہ کا دیدار اس میں اللہ ذات کی صورت میں ہوا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھا اور انہوں نے اس کو پہچانا اور پوری دنیا میں اس کی منادی کی کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا جو کہ ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم اسی ہستی پاک کے نشانے کفے پا اور اس ہستی کے پیغام پر ہی مر مٹیں گے نہیں بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ بھی رہیں گے اور ایک زندہ تاریخ بھی بن جائیں گے تو میرے دوستو میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور کرتا رہوں گا کہ اگر ہم نے اللہ تعالی کو پہچاننا ہے ایک ایسا مرد اکمل پکڑے جس کے چہرے پر وہی صورت ہو جو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی وہ صورت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے وہ اس میں اللہ ذات کی صورت ہے وہی مرشد مرشد اکمل ہے اور ایسے ہی مرشد کے ہاتھ پر بیت جائز اور حلال ہے اور ایسے ہی مرشد کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں بشکل شیخ دیدم مصطفی را نہ دیدم مصطفی را بل خدا را تو اے عالم اسلام کے مسلمانوں اگر ایسی صورت کے متلاشی ہو تو اس کا اظہار بہت پہلے ہو چکا ہے کہ جس کا چہرہ اقدس پر صورتِ اس میں اللہ ذات کا ظہور ہے مگر یہ بھی مشروط بات ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے وہ ہستی کامل سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ہیں جن کے چہرہ انور پر صورت اسم اللہ ذات کا مشاہدہ کروڑوں لوگوں نے بلا ہجاب کیا ہے اور اس ہستی اکمل نے اپنا فیض و کرم کے بادل پوری دنیا پر برسائے ہیں اور آج بھی وہ کرم کی نگاہ ہزاروں طالبان مولا کو جان نشین سلطان الفقر حضرت سقی سلطان محمد علی صاحب مجزلتم القتس کی باسا راہ الرزی سرو بہا کی آنکھوں سے عطا ہو رہا ہے اب یہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہے کہ کون اس کا طالب بنا اور کامیاب ہوا مگر اس بات کا انحصار ہماری طلب پر ہے اور ہماری جستجوے بازیابی حیات جاوداں پر ہے بقول شاعر راہ طلب میں جذبۂ کامل ہو جن کے پاس خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی خرد نے کہہ بھی دیا لا, لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلبو و نظر کی رسوائی عالم ہے فقط مومن جا باز کی میرا مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے جو اقبا بھی چھوڑ دے سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی وما علینا البلاغ المبین